پھر اگر نالا سکو اور ہم فرمائے دیتے ہیں کہ ہر گز نالا سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا وان دینا آدمی اور پتھر ہیں تیار رکھی ہے کافروں کے لیے